امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج بلاغا کے مکتوبات مکتوب نمبر 63 امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہ مکتوب عامل کوفہ ابو موسا اشریع کے نام تحریر فرمایا جب حضرت کو خبر پہنچی کہ وہ اہل کوفہ کو جنگ کے سلسلے میں جبکہ آپ نے انہیں مدد کے لیے بلایا تھا روک رہا ہے آپ اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے عبداللہ اللہ ابن قیس اب موسیٰ کے نام مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی پڑ سکتی ہے جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو جہاد کے لیے دامن گردان لو کمر کس لو اور اپنے بل سے باہر نکل اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو اور اگر حق تمہارے نستیق ثابت ہے تو کھڑے رہو اور اگر بودا پن دکھانا ہے تو ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ خدا کی قسم تم گھیر گھار کر لائے جاؤ گے خواہ کہیں بھی ہو اور چھوڑے نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ تم اپنی دو عملی کی وجہ سے بوکھلا اٹھو گے اور تمہارا سارا تارو پود بکھر جائے گا یہاں تک کہ تمہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا اور ہمارے سامنے بھی اسی طرح ڈرو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہو جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس کے اونٹ پر باہر حل سوار ہونا پڑے گا اور اس کی دشواریوں کو ہموار کیا جائے گا اور اس پہاڑ کو سر کیا جائے گا لہذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ اپنے حالات پر قابو حاصل کرو اور اپنا حز و نصیب لینے کی کوشش کرو اور اگر یہ ناگوار ہے تو ادھر دفان ہو جہاں نہ تمہارے لیے اوبھگت ہے نہ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت اب یہی مناسب ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ کر نظر انداز کیا جائے مزے سے سوئے پڑے رہو کوئی یہ بھی تو نہ پوچھے گا کہ فلاں ہے کہاں خدا کی قسم یہ حق پرست کا صحیح اقدام ہے اور ہمیں بے دینیوں کے کرتوت کی کوئی پرواہ نہیں وسلام